غار شور الغرض گھر سے نکل کر رات ہی میں دونوں حضرات غار شور کی طرف روانہ ہوئے دلائل بحقی میں محمد ابن سیرین سے مرسلن مروی ہے کہ جب آپ غار کی طرف روانہ ہوئے تو اس یار غار اور ہمدم و جانصار محب با اخلاص اور صدیق با اختساس کی بے تابی اور بے چینی کا عجب حال تھا کبھی آپ کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں بالآخر آپ نے دریافت فرمایا اے ابو بکر یہ کیا ہے کہ کبھی آگے چلتے ہو اور کبھی پیچھے ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے تو کوئی آپ کی تلاش میں نہیں آ رہا تو پیچھے چلتا ہوں اور جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو آگے چلتا ہوں جب غار پر پہنچے تو عرض کیا یا رسول اللہ ذرا ٹھہریے میں اندر جا کر آپ کے لیے غار کو صاف کر لوں اول ابو بکر غار میں اترے اور بعد ہزاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں فروکش ہوئے اور بے عزنِ الہی ایک مکڑی نے غار کے منہ پر ایک جالا تانا ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ قریش تمام شب آپ کے مکان کا محاصرہ کیے رہے جب صبح ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہو کو آپ کے بستر سے اٹھتے دیکھا تو آپ کی بابت دریافت کیا کہ کہاں ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا مجھ کو علم نہیں اس وقت آپ کی تلاش میں ہر طرف دوڑے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچے غار کے دروازے پر انہوں نے مکڑی کا جال دیکھ کر یہ کہا کہ اس میں جاتے تو غار کے دروازے پر مکڑی کا جال باقی نہ رہ سکتا بخاری مسلم ترمیجی مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ جب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور قریش ہمیں تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر آ کھڑے ہوئے اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے اگر کسی کی نظر اپنے قدموں پر پڑ جائے تو یقینا ہم کو دیکھ پائے گا آپ نے ارشاد فرمایا ماں ذن کا یا ابا بکر بھی اس نئی اللہ یعنی اے ابو بکر ان دو کے ساتھ تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے یعنی ہم دونوں تنہا نہیں بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ خدا تعالی ہے جو ہم کو ان ادا کے شرر سے محفوظ رکھے گا ظہری اور غورو بن زبید سے مروی ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت حزین اور غمگین ہیں تو یہ ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ یعنی تو بالکل غم نہ کھا یقینا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ابو بکر کی تسکین کے لیے دعا بھی فرمائی پس اللہ کی طرف سے ابو بکر پر ایک خاص سکینہ اور خاص تمانیت نازل ہوئی اسی بارے میں حق جلح شاہ فرماتے ہیں فأنزل الله سكينته عليه وأيده لم بھجو دلم بجنود لم عیو وجعل تروہ و جال کلیم چل سل هي العليا تو وای وزی ترجمہ جب وہ دونوں غار میں تھے تو پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے تو بالکل غم نہ کھا یقینا اللہ ہمارے ساتھ ہے بس اللہ نے اس پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور قوت دی اس کو ایسے لشکروں سے جس کو تم نہیں دیکھتے تھے اور کافروں کی بات نیچی کی اور اللہ کی بات تو ہمیشہ ہی اوپر رہتی ہے اور اللہ تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر پرخطر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لیا اول خود ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور وہاں سے دونوں ساتھ روانہ ہوئے اور ابو بکر نے پیغمبر خدا کو اپنے دوست پر چڑھایا اور اول خود غار میں اترے اور اس کو صاف کیا اور اپنے قباء کو چاک کر کے اس کے سوراخوں کو بند کیا اور ایک سوراخ جو باقی رہ گیا تھا اس کو اپنے کفے پاسے بند کیا یہ تمام امور ابو بکر صدیق کے صدق اور اخلاص اور عشق اور محبت کے دلائل اور براہین ہیں پھر یہ کہ تین دن آپ غار میں رہے اور کھانا ابو بکر صدیق کے گھر سے آتا رہا پھر تیسرے دن ابو بکر صدیق کے بیٹے دو اونٹنیاں لے کر غار پر حاضر ہوئے ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور اپنے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سوار کیا اور دوسری اونٹنی پر عامر شتربان سوار ہوا جو ابو بکر صدیق کا آزاد کردہ غلام تھا تین روز تک آپ اسی غار میں چھپے رہے عبداللہ ابن ابی بکر تمام دن مکہ میں رہتے اور مشرقین کی خبریں معلوم کرتے اور شب کو آ کر تمام حالات سے آگاہ کرتے اور سویرے ہی وہاں سے نکل جاتے اور عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام عائشہ کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا تو بکریاں لے کر وہاں حاضر ہو جاتے تاکہ بقدر حاجت دودھ پی لیں اس طرح تین راتیں غار کے اندر گزاری تین روز کے بعد عبداللہ ابن عریک جو رہبری کے لیے اجرت پر مقرر کیا گیا تھا حسب وعدہ صبح کے وقت وہ دو اونٹنیاں لے کر غار پر حاضر ہوا متعارف اور مشہور راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستے سے ساحل کی طرف آپ کو لے کر چلا صدیق اکبر جب اسلام لائے تو اس وقت ان کے پاس چالیس ہزار درم تھے خدا کی راہ میں اور غلاموں کو خرید خرید کر خدا کے لیے آزاد کرنے میں سب روپیہ خرچ ہو چکا تھا جس میں سے صرف پانچ ہزار باقی تھا وہ ہجرت کے وقت اپنے ساتھ لے لیا مدینہ منورہ آ کر مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی وغیرہ وغیرہ سب ختم ہو گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر جب مرے ہیں تو ایک دینار اور ایک درہم بھی باقی نہیں چھوڑا عبداللہ ابن عریقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو ہمراہ لیے ہوئے اسفل مکہ سے نکل کر ساحل کی طرف جھکا اور اسفل آسمان سے گزرتا ہوا منزل بمنزل ہوتا ہوا قبا میں داخل ہوا فائدہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو ہمراہ لے کر غار سور میں جا چھپے تو کفار نے آ کر آپ کے مکان کا محاصرہ کیا جب وہاں آپ کو نہ پایا تو آپ کی تلاش میں مشغول ہو گئے اور ہر طرف آدمی دوڑائے اور تلاش کرتے ہوئے غار سور کے منہ پر پہنچ گئے مگر خدا تعالیٰ نے تار عنکبوت سے وہ کام لیا کہ جو صدحہ ذرۂ آہنی سے بھی نہیں چل سکتا تین روز تک آپ غار میں چھپے رہے اور کفار تین دن تک تلاش میں لگے رہے جب کفار نا امید ہو گئے اور تھک کر بیٹھ گئے اور باوجود اس اشتہار اور اعلان کے کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو پکڑ کر لائے گا اس کو سو اونٹ انعام ملے گا پھر بھی کوئی کامیابی نہ ہوئی تو تلاش سست پڑ گئی اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار سے نکل کر براہ ساحل مدینہ منورہ روانہ ہوئے لوگ ابو بکر سے خوب واقف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح واقف نہ تھے راستے میں جو شخص ملتا وہ ابو بکر سے آپ کی بابت دریافت کرتا کہ یہ کون ہیں جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں ابو بکر فرماتے ہیں حاضر رجل رجلاحدین سبیل یعنی یہ شخص مجھ کو راستہ بتلاتا ہے اور مراد یہ لیتے کہ آخرت اور خیر کا راستہ بتلاتے ہیں تاریخ روانگی بیعت عقبہ کے تقریبا تین ماہ بعد یکم ربیع الاول کو آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے آپ پیر کے روز مکہ سے نکلے اور پیر ہی کو مدینہ منورہ میں پہنچے اسما بنتے ابھی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی روانگی کے بعد کچھ لوگ میرے باپ کے گھر آئے جن میں ابو جہل بھی تھا پوچھا ائی نہ ابو کا تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے میں نے کہا واللہ مجھ کو معلوم نہیں ابو جہل نے اس زور سے میرے تماچا مارا کہ جس سے کان کی بالی گر پڑی معبت رضی اللہ عنہ غار سے نکل کر آپ نے مدینہ منورہ کا راستہ لیا راستے میں ام مابت کے خیمے پر گزر ہوا ام محبت ایک نہایت شریف اور مہمان نواز خاتون تھیں خیمے کے دالان میں بیٹھی رہتی تھیں قافلہ نبوی کے لوگوں نے ام مابت سے گوشت اور کھجور خریدنے کی غرض سے کچھ دریافت کیا مگر کچھ نہ پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو خیمے پر پڑی تو خیمے کی ایک جانب میں ایک بکری دیکھی دریاف فرمایا ایک ایسی بکری ہے ام مابد نے کہا یہ بکری لاغر اور دبلی ہونے کی وجہ سے بکریوں کے گلہ کے ساتھ جنگل نہیں جا سکی آپ نے فرمایا اس میں کچھ دودھ ہے ام محبت نے کہا اس میں کہاں سے دودھ آیا آپ نے فرمایا کیا مجھ کو اس کا دودھ دوہنے کی اجازت ہے ام مابد نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اگر اس میں دودھ ہو تو آپ ضرور دوہ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن پر دستے مبارک رکھا تھن دودھ سے بھر گئے اور آپ نے دودھ دوہنا شروع کیا ایک بڑا برتن جس سے آٹھ دس آدمی سیراب ہو جائیں دودھ سے بھر گیا اول آپ نے ام محبت کو دودھ پلایا یہاں تک کہ ام محبت سیراب ہو گئیں بعد ازاں آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا اور اخیر میں آپ نے خود پیا اس کے بعد آپ نے پھر دودھ دوہا یہاں تک کہ وہ بڑا برتن بھر گیا آپ نے وہ برتن ام مابد کو عطا کیا اور ام مابد کو بید کر کے روانہ ہوئے جب شام ہوئی اور ام مابد کے شوہر ابو مابد بکریاں چلا کر جنگل سے واپس آئے دیکھا کہ ایک بڑا برتن دودھ سے بھرا رکھا ہے بہت تعجب سے دریافت کیا اے ام مابد یہ دودھ کہاں سے آیا اس بکری میں تو کہیں دودھ کا نام نہیں تھا ام مابد نے کہا کہ آج یہاں سے ایک مرد مبارک گزرا خدا کی قسم یہ سب اسی کی برکت ہے اور تمام واقعہ بیان کیا ابو مابد نے کہا ذرا ان کا کچھ حال تو بیان کرو ام مابد نے آپ کے حلیہ مبارک اور خداداد عظمت و جلال حیبت و وقار کا نقشہ کھینچ دیا جو بھی تفصیل مستدرک میں مذکور ہے ابو معبد نے کہا میں سمجھ گیا واللہ یہ وہی قریش والے آدمی ہیں میں بھی ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا ادھر تو یہ واقعہ پیش آیا اور ادھر حاطف غیبی نے مکہ میں یہ اشعار پڑھے آواز تو سنائی دیتی تھی مگر اشعار کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا وہ اشعار یہ ہیں جز اللہ رب الناس خیر جزاح رفیقین قی نی حل قی متعی امی معدی ہما نذلح بال ہدا بہی فقد فاز من امسا رفیق محمدی لہنِ ابا بکرن سعادت جدی بسحبتی میوس يسعد دہ یس عدی لہنِ بنی کا بن مقام فطاطہ و مقدہ للمین بر صدی صلو اختکم انشاطہ و اینہ ف ان نقم ان تس الشات د آہا بشاطن حاً فتحلبت علیح سری ہن ذرۃۃی مثبدی فغادرہ رحن لدی ہا لحال بن یور ثم مور دی یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں رفیقوں کو جزائے خیر دے جو ام معبد کے خیمے میں اترے دونوں ہدایت کو لے کر اترے پس ام معبد نے ہدایت قبول کی اور مراد کو پہنچا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر میں رفیق رہا یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر کو آپ کی صحبت اور رفاقت کی وجہ سے جو سعادت اور خوش نصیبی حاصل ہوئی وہ ابو بکر کو مبارک ہو اور جس کو خدا خوش نصیبی عطا کرے وہ ضرور خوش نصیب ہوگا مبارک ہو بنی کعب کو ان کی عورت کا مقام اور اہل ایمان کے لیے اس کے ٹھکانے کا کام آنا تم اپنی بہن سے اس کی بکری اور برتن کا حال تو دریافت کرو اگر تم بکری سے بھی دریافت کرو گے تو بکری بھی گواہی دے گی آپ نے اس سے ایک بکری مانگی بس اس نے اس قدر دودھ دیا کہ کف سے بھرا ہوا تھا پھر وہ بکری آپ اسی کے پاس چھوڑ آئے جو ہر آنے اور جانے والے کے لیے دودھ نچوڑتی تھی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب حاطف کے یہ اشار پہنچے تو حسان نے اس کے جواب میں یہ اشار فرمائے لقد خواب قوم غاب عنهم نبیم وقدس میسری علیہ وغتدی طرح ان قومی فبلت اقوال ہم و حل الا قومی بنورم مجدی ہدا ہوں بہی بادت بلالتی ربم ف ارشد ہوں میت ب زلال قوم تصف امم و حداۃن يہ تدون بہتدى وقد نظلت منُُ على يسى بہ ركاب ہدن حلت عليم ب اسعدى نبى مالا يرنس ويتلو كتاب اللہ فى كُل مشہدى و ان قالف فى يومن مقالت غائبن فتصديق و حا فل يوم اوفيظ و یعنی خائب و خاسر ہوئے وہ لوگ جن میں سے ان کا پیغمبر چلا گیا یعنی قریش اور پاک اور مقدس ہو گئے وہ لوگ کے جو صبح و شام اس نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں یعنی انصار اس نبی نے ایک قوم سے کوچ کیا ان کی عقلیں تو ضائع ہو گئیں اور ایک دوسری قوم پر خدا کا ایک نیا نور لے کر اترے خدا نے گمرہی کے بعد اس نور سے ان کی رہنمائی کی اور جو حق کا اتباع کرے گا وہ ہدایت پائے گا اور کیا گمراہ اور ہدایت پانے والے برابر ہو سکتے ہیں اور اہل یہ مدینہ پر ہدایت کا قافلہ سعادتوں اور برکتوں کو لے کر اترا ہے وہ نبی ہیں ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھنے والوں کو نظر نہیں آتی اور وہ ہر مجلس میں لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اگر وہ کوئی غیب کی خبر سناتے ہیں تو آج ہی یا کل صبح تک اس کا صدق اور اس کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے قصۂ سوراقہ بن مالک قریش نے یہ اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر صدیق کو قتل کر دے یا گرفتار کر کے لائے ہر ایک کے معاوضے میں علیحدہ علیحدہ سو اونٹ انعام اس کو دیا جائے گا سوراقا بن مالک بن جاشم راوی ہیں کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر یہ بیان کیا کہ میں نے چند اشخاص کو ساحل کے راستے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے میرا گمان ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا ہیں سوراقا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ بے شک وہی وہ ہیں لیکن اس کو یہ کہہ کر تلا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا نہیں بلکہ اور لوگ ہوں گے مبادہ کی یہ شخص یا کوئی اور سن کر قریش کا انعام نہ حاصل کر لے اس کی تھوڑی دیر بعد میں مجلس سے اٹھا اور باندی سے کہا کہ گھوڑے کو فلاں ٹیلے کے نیچے لے جا کر کھڑا کرے اور میں اپنا نیزہ لے کر گھر کی پشت کی طرف سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سرپٹ دوڑتا ہوا چلا جب سوراخا آپ کے قریب پہنچ گیا تو ابو بکر رضی اللہ انہوں نے دیکھا اور گھبرا کر عرض کیا یا رسول اللہ اب ہم پکڑ لیے گئے یہ شخص ہماری تلاش میں آ رہا ہے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں لا تحزن ان اللہ معنا یعنی تو غمگین نہ ہو تحقیق اللہ ہمارے ساتھ ہے اور سوراقا کے لیے بد دعا فرمائی اسی وقت سوراخا کا گھوڑا گھٹنوں تک پتھریلی زمین میں دھنس گیا سوراقا نے عرض کیا کہ یقین ہے کہ تم دونوں کی بد دعا سے ایسا ہوا ہے آپ دونوں حضرات اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے خدا کی قسم میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا ملے گا اس کو واپس کر دوں گا آپ نے دعا فرمائی اسی وقت زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا اور قریش نے جو آپ کے قتل یا گرفتاری کے لیے سو اونٹ کے انعام کا اشتہار دیا تھا اس کی میں نے آپ کو اطلاع کی اور جو زائد راہ میرے ساتھ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا البتہ یہ فرمایا کہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا مزید احتیاط کی غرض سے میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ایک تحریر من اور معافی کی مجھ کو لکھوا دیں آپ کے حکم سے عامر بن فہیرا نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر معافی کی سند لکھ کر مجھ کو عطا کی اور روانہ ہوئے اور میں بھی امان نامہ لے کر واپس ہوا جو شخص آپ کے تعاقب میں ملتا تھا اسی کو واپس کر دیتا تھا اور یہ کہہ دیتا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں میں دیکھ آیا ہوں بخاری شریف اسی بارے میں سوراقا نے ابو جہل کو مخاطب بنا کر یہ کہا ابا حکن و اللہکن لی لمر جوادی ہین صاہت قوائم علمت ت ولم تشک بن محمد نبی برہان فمنزا یقام یعنی اے ابو جہل خدا کی قسم تو اگر اس وقت حاضر ہوتا کہ جب میرے گھوڑے کے قدم زمین میں دھنس رہے تھے تو تو یقین کرتا اور ذرہ برابر تجھ کو شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں دلائل اور براہین کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے قصہ بريدہ آگے چل کر سراكا کی طرح بريد اسلمی بھی ما ستر سواروں کے آپ کی تلاش میں نکلے تاکہ قریش سے سو اونٹ انعام حاصل کریں جب آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے سوال کیا من انتہا تم کون ہو جواب میں کہا انا بریدہ میں بریدہ ہوں آپ نے ابو بکر کی طرف ملتفت ہو کر بطور تفاول فرمایا یا ابا بکرن بردا امرونا وصلحہ یعنی اے ابو بکر ہمارا کام ٹھنڈا اور درست ہوا پھر فرمایا تو کس قبیلے سے ہے بریدہ نے کہا من اسلم میں قبیلہ اسلم سے ہوں آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے متفق ہو کر بطور طفاع فرمایا سلمنا یعنی ہم سلامت رہے پھر فرمایا قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو بریدا نے کہا بنی سہمن یعنی میں بنو سہم سے ہوں آپ نے فرمایا خرج سہمک یعنی تیرا حصہ نکل آیا یعنی تجھ کو اسلام سے حصہ ملے گا بریدا نے دریافت کیا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ میں محمد بیٹا عبداللہ کا اور رسول اللہ کا بريدا نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن ابدر رسول بريدہ بھی مسلمان ہوئے اور وہ ستر آدمی جو بریدہ کے ہمراہ تھے وہ بھی سب کے سب مشرف با اسلام ہوئے بریدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مدینہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے آپ نے اپنا عمامہ اتارا اور نیزا سے باندھ کر بریدہ کو عطا کیا جس وقت آپ مدینہ منورہ پہنچے تو بریدہ جھنڈا لیے ہوئے آپ کے سامنے تھے آپ کی روانگی کی خبر بہجت اثر مدینہ منورہ پہنچ چکی تھی مدینے کا ہر فرد و بشر شوق دیدار میں مقام حرہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے دوپہر ہو جاتی تو اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے روزانہ یہی معمول تھا ایک روز انتظار کر کے واپس ہو رہے تھے کہ ایک یہودی نے ٹیلے پر سے آپ کو رونق افروز ہوتے دیکھا بے اختیار پکار کر یہ کہا یا بنی قلعہ تھا ہادہ جدم اے بنی قیلہ یہ ہے تمہارا بخت مبارک اور خوش نصیبی کا سامان جو آ پہنچا اس خبر کا کانوں میں پڑنا تھا کہ انصار والہانہ و بے آپ کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے اور نعرہ تکبیر سے بنی امر بن عوف کی تمام آبادی گونج اٹھی مدینہ طیبہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے جسے قبا کہتے ہیں یہاں انصار کے کچھ خاندان آباد تھے سب سے زیادہ امر بن عوف کا خاندان ممتاز تھا اور اس خاندان کا سردار کلثوم بن حدم تھے آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچے تو آپ نے کلثوم بن حدم کے مکان پر قیام فرمایا اور ابو بکر صدیق خبیب بن اسف کے مکان پر ٹھہرے انصار ہر طرف سے جوق در جوق آتے اور جوش عقیدت میں عاشقانہ اور والحانہ سلام کے لیے حاضر ہوتے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد تین دن مکہ میں قیام کیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے سپرد کر آئے تھے ان امانتوں کو پہنچا کر قبا پہنچے کلثوم بن ہدم کے مکان پر آپ کے ساتھ قیام فرمایا قبا میں رونق افروز ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ یہ کہ ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور سب سے پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ایک پتھر لا کر قبرا رخ رکھا آپ کے بعد ابو بکر نے اور ابو بغل کے بعد عمر نے ایک ایک پتھر رکھا اس کے بعد دیگر حضرات صحابہ نے پتھر لا کر رکھنے شروع کیے اور سلسلہ تعمیر کا جاری ہو گیا صحابہ کرام کے ساتھ آپ بھی بھاری پتھر اٹھا کر لاتے اور بسا اوقات پتھر کو تھامنے کی غرض سے شکم مبارک سے لگا لیتے صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ رہنے دیں ہم اٹھا لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہ فرماتے اسی مسجد کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی مسجد رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن یا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ترجمہ البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوا پر رکھی گئی وہ مسجد اس کی پوری مستحق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں اس مسجد میں ایسے مرد ہیں کہ جو ظاہری اور باطنی تہارت اور پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے آمر بن عوف سے دریافت فرمایا کہ وہ کون سی تہارت اور پاکی ہے جس پر اللہ نے تمہاری صنا کی بنی عمرس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی تہارت کرتے ہیں ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے اس عمل کو پسند فرمایا ہو آپ نے فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے جس پر اللہ نے تمہاری صنع کی ہے تم کو چاہیے کہ اس عمل کو لازم پکڑو اور اس کے پابند رہو صحیحین میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شمبہ کو مسجد قباء کی زیارت کو کبھی سوار اور کبھی پیادہ تشریف لے جاتے اور دو رکعات نماز پڑھتے صاحل نے حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور مسجد قبا میں جا کر ایک دوگانہ ادا کرے تو ایک عمرے کا ثواب پائے ابن ماجہ تاریخ ہجرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جس روز آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر قبا میں رونق افروز ہوئے وہ دوشمبہ کا روز تھا اور تاریخ بارہ ربیع الاول سن تیرہ نبی تھی اور علماء سیر کے نزدیک آپ مکہ مکرمہ سے بروز پنچمبا ستائیس سفر المظفر کو برآمد ہوئے تین شب غار سور میں رہ کر یکم ربیع الاول بروز دوشمبا مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور ساحل کے راستے سے چل کر آٹھ ربی الاول بروز دوشمبا دوپہر کے وقت آپ نے قبا میں نزول اجلال فرمایا تاریخ اسلامی کی ابتدا مشہور یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تاریخ اسلامی کی ابتدا ہوئی چابی اور محمد ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اب اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو لکھ کر بھیجا کہ آپ کے فرامین ہمارے پاس پہنچتے ہیں لیکن ان پر تاریخ نہیں ہوتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن سترہ ہجری میں صحابہ کو تعین تاریخ کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے مدعو کیا بعض نے یہ کہا کہ تاریخ کی ابتدا باست نبوی سے ہونی چاہیے اور بعض نے کہا ہجرت سے اور بعض نے کہا کہ آپ کی وفات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تاریخ کی ابتدا ہجرت سے ہونی چاہیے اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق اور باطل میں فرق قائم ہوا اور ہجرت ہی سے اسلام کی عزت اور غلبے کی ابتدا ہوئی بالاتفاق سب نے اس رائے کو پسند کیا قیاس کا اقتضا تو یہ تھا کہ سن ہجری کی ابتدا ربیع الا سے ہوتی اس لیے کہ آپ اس ماہ میں مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے لیکن بجائے ربیع الاول کے محرم سے اس لیے ابتدا کی گئی کہ آپ ہجرت کا ارادہ محرم ہی سے فرما چکے تھے انصار نے عشرہ ذی الحجہ میں آپ کے دستے مبارک پر بیت کی اور اخیر ذی الحجہ میں انصار حج کر کے مدینہ منورہ واپس ہوئے آپ نے ان کی واپسی کے چند روز بعد ہی ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرات صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی اس لیے سن ہجری کی ابتدا محرم الحرام سے کی گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہی مشورہ دیا کہ سن ہجری کی ابتدا محرم الحرام سے ہونی چاہیے غباء میں چند روز قیام فرما کر جمعہ کے روز مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا اور ناقہ پر سوار ہوئے راستے میں محلہ بنی سالم پڑتا تھا وہاں پہنچ کر جمعہ کا وقت ہو گیا وہیں جمعہ کی نماز ادا فرمائی یہ اسلام میں آپ کا پہلا خطبہ اور پہلی نماز جمعہ تھی